سورہ سوا آیت نمبر فورٹی سکس اے محبوب آ آن فرمائیے ان نما میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں ان تقوم کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ یعنی اپنے ذہن سے تعصب نکال دو نفرتیں نکال دو اور اللہ کی خاطر تھوڑی دیر میری بات غور سے سنو مسنا دو دو ہو کر وہ یا اکیلے تم دو افراد مل کر اس نصیحت کو غور سے سنو اور آپس مشورہ کرو یا پھر تنہائی میں غور کرو اس پر ثم متفق کرو پھر تم سوچو اگر تعصب نہ ہوا تم میں نفرت نہ ہوئی اور خالی و ذہن ہو کر اگر تم نے تحقیق کی تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ یہ کلام اللہ ہی کا کلام ہے اور یہ نبی سچے رسول ہیں اور جو کافی یہ کہتے کہ یہ تو نعوذ باللہ میں ظالق شاعر ہیں جادوگر ہیں کاہن ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ سوچو شاعر ایسا کلام نہیں کر سکتا پھر چالیس سالہ زندگی انہوں نے گزاری نہ کسی شاعر کی صحبت میں بیٹھے اور نہ کبھی شعر و شیر گوئی آپ نے فرمائی جہاں تک کہانت کا تعلق ہے کاہن کہ ہونے کا کاہن سے مراد یہ ہے کہ وہ جنات کو قابو میں کرتے اور ان سے باتیں سن کر لوگوں کو مستقبل کی باتیں بتاتے انہیں کاہن کہتے ہیں تو کاہنوں جیسا معاملہ بھی کبھی چالیس سال کے اندر نہیں ہوا اور نہ کسی کاہن کی صحبت میں وہ بیٹھے نہ وہاں سے انہوں نے علم سیکھا اور جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو تم جانتے ہو کہ نہ انہوں نے وہ کلمات کبھی زبان سے ادا کی نہ یہ کلمات سیکھے نہ ایسے لوگوں سے کبھی تعلق رہا اور ان کی کیفیات بھی یہ بتاتی ہیں کہ ان پر کوئی جادو نہیں ہے اگر تم غور کرو گے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں مگر مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کی راہ میں جو ہے وہ ہے پروپیگنڈا کہ جب کسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو لوگ اس کی بات اگر سنتے بھی ہیں اول تو سننے کو تیار نہیں اگر سنتے بھی ہیں تو وہ اس کی بات پر غور ہی نہیں کرتے کیونکہ نفرت و تعصب اس قدر زیادہ ہوتا ہے جیسے فی زمانہ اب علما کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے دشمنان اسلام اسلامی ممالک میں بے گیائی پھیلانا چاہتے ہیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ قرآن و حدیث کو جاننے والے علماء ہیں تو ملہ مولوی مولانا یہ کہہ کر وہ انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اب اگر کوئی ملہ کہلاتا ہو یا مولانا کہلاتا ہو اور وہ غلطی کر دے ایک کی غلطی کرنے سے سارے قرآن و حدیث کے جاننے والے غلط تو نہیں ہوتے کیا مجھے بتائیے کہ فوج کے اندر یا پولیس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ تو فوج کا ہے فوج کے اندر کیا فراڈ نہیں ہوتا کیا فوجی وہ قانون کے خلاف ورزی نہیں کرتے لیکن ان کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح کورٹ جج صاحبان ان کی توہین توہین عدالت میں شمار ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ اگر اس نے غلطی کی ہے اس کی اگر توہین کریں گے تو کورٹ سے اعتماد لوگوں کا اٹھ جائے گا اگر کسی فوجی نے غلطی کی ہے اگر ہم اس کی توہین کریں گے اس کو اچھالیں گے تو لوگ فوج کے خلاف ہو جائیں گے اور ملک کا دفاع مشکل ہو جائے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی فرد نے ایسی غلطی کی ہے بل فرض تو وہ اس کا ذمہ دار ہے اس انداز میں توہین کرنا کہ اسے اس قرآن و حدیث کے جاننے والے علماء سے محبت دل سے نکل جائیں تو حدیث پاک اور روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو عالم سے نفرت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو عالم سے نفرت کرنا یہ جائز نہیں ہے تو آج ملا کہہ کر علماء کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اتنے بے حیا ہو جائیں دین سے دور ہو جائیں پھر وہ مولویوں کی یا علماء کی باتیں سننے کو تیار ہی نہ ہوں ارے بھائی اب مولویوں کی باتیں نہیں مانتے اب مولوی اس میں صحیح بھی ہیں تو جو علماء صحیح ہیں جب وہ ان کی باتیں نہیں سنیں گے اگر سنیں گے بھی تو ان کی بات کو وہ اہمیت ہی نہیں دیں گے تو ان کے دل میں قرآن ودیس کی باتیں کیسے جاگزی ہوں گی ٹھیک ہے ہر فیل کے اندر غلط لوگ گھس جاتے ہیں لیکن جو صحیح علماء ہیں ان کے تو فضائل نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان کیے آپ نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں اور آپ نے فرمایا کہ عالم کی زیارت کرنا میری زیارت کرنا ہے یہ فضیلت کیوں دی گئی تاکہ ہمارے دل میں ان کی اہمیت پیدا ہو اور ہم ان کی بات غور سے سنیں وہ نصیحت کریں گے تو نصیحت پر اثر ہو یہی معاملہ تھا کہ کافروں نے حضور کے خلاف پروپیگنڈا ایسا کیا کہ کافر بات سننے کو تیار نہ تھے تو فرمائے تم غور کرو ما بساش بے کم تم جب غور کرو گے تو اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ تمہارے صاحب پر کوئی جنات کا اثر نہیں ہے وہ آصف زدہ نہیں ہے وہ جادوگر نہیں ہے ان ہوا اللہ ندیر بئی شدید بلکہ وہ تو صرف تمہیں ڈر سنانے کے لیے ہیں اس عذاب سے ڈرانے والے ہیں جو شدید عذاب تمہارے آگے ہے جو آنے والا ہے قل اے محبوب آ فرمئی اجرین فہو الم جو میں نے تم سے اجر مانگا ہو تو وہ تمہارے لیے ہی ہے مراد یہ کہ میں نے کبھی تم سے اس تبلیغ دین پر اجر نہیں مانگا اجرت نہیں مانگی معاوضہ نہیں مانگا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو میں تو تمہاری بھلائی کے لیے نصیحت کر رہا ہوں ان اللہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اعلی کل شعیم شہید اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے ہر چیز پر نگہبان اور گواہ ہے قل محبوب آپ فرمائیے انی بے شک میرا رب یا قریف حق کو ڈالتا ہے نازل فرماتا ہے اپنے نبیوں پر وہی نبیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے علام الغیوب اللہ تعالی خوب غیبوں کو جاننے والا ہے قل امہ فرمائیے جا الحق حق آ گیا وما دی ال باطل وما اب باطل نہ شروع ہو سکتا ہے نہ باقی رہ سکتا ہے اور نہ واپس آ سکتا ہے اسلام نے باطل کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا اس سے مراد یہ ہے کہ حق اتنا واضح ہو گیا کہ اب حق اور باطل میں کوئی کنفیوز نہیں ہو سکتا ذرہ برابر انسان غور کرے تو چاہے وہ کافر ہو یہودی ہو عیسائی ہو اس کے لیے حق بالکل واضح ہے اب اگر کوئی حق قبول نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے ان دلل تو فعینما ابلا نفسی اگر تمہاری سوچ کے مطابق ول فرض اگر میں غلط ہوں تو میرا برا انجام ہوگا مراد یہ ہے کہ جب کافروں سے بات کی جاتی تو ایک اسلام نے انداز سکھایا کہ ان کی سوچ کے مطابق گفتگو کی جائے تو یہاں پر ساحت کریوں میں بھی بتایا گیا کہ بھئی سوچو تو صحیح اگر جو میں کہہ رہا ہوں اگر تمہیں یہ لگتا ہے یہ قیامت کا میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کا انجام وہ میرے ساتھ ہونا ہے اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو سوچو کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا اس لیے اگر تم میری بات غور کر اور اچھی زندگی گزارو تو اس میں تمہارا نقصان کیا ہے اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ نہ کھاؤ نہ پیو نہ سو نہ کاروبار کرو کھانے کی اجازت ہے پینے کی اجازت ہے سونے کی اجازت ہے رشتے داروں سے تعلقات کی اجازت ہے مگر بس صرف یہی یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ایک پاکیزہ زندگی گزارنی ہے تو اس پاکیزہ زندگی گزارنے میں تمہارا نقصان کیا ہے خل محبوب آپ فرمائیے ان دولتوں اگر بال میں صحیح نہیں ہوں فعن نما ادل و اعلی تو اس برائی کا نقصان خود مجھے ہوگا وہ انہ تی تو اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں اور میں سبھی کہہ رہا ہوں تو تم غور نہیں کرتے اب سوچو کہ تمہیں کتنا بڑا نقصان ہوگا اس طریقے سے انہیں سننے کے لیے آمادہ کیا گیا کہ کسی طور پر بھی وہ بات سننے کو تیار ہوں اور یہ بات تو ہم جانتے ہی ہیں کہ نبی ولی صحابہ یہ گمراہی سے یا غلط ہونے سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائی فبیما یو فی الحب اگر میں ہدایت یافتہ ہوں اور حقیقت یہی ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں تو سمجھ جاؤ کہ یہ ساری باتیں اسی کی وجہ سے ہیں جو میرا رب میری طرف وہی فرماتا ہے ان نحو سمیع قریب بے شک کو سننے والا قریب ہے وَلَوْ اور اگر تم دیکھو اس منظر کو یاد کرو از فضی جب کافر گھبرا جائیں گے عذاب کو دیکھ کر ان کی حالت خراب ہوگی فلاں اس عذاب سے وہ بچ نہ سکیں گے وہ خزو میں مکان قریب تو انہیں قریب کی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا یعنی جہاں کہیں بھی ہو اللہ کی پکڑ سے وہ دور نہیں ہے تو دنیا میں بھی وہ پکڑے جائیں گے اور قبر و آخرت میں بھی عذاب کا شکار ہوں گے وہ قلو آمن اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے مگر اس وقت کا ایمان قبول نہ ہوگا وہ انا لہم تنا وشو مم بعید ان کے لیے کیوں کر پانا نصیب ہو اس چیز کا جو اب دور چلی گئی یعنی اب ہدایت ابن سے دور ہو گئی ہدایت کا وقت ختم ہو گیا تو مکان بریب دور کی جگہ سے ان کے لیے چیزوں کا پانا ہدایت کا پانا اب کیسے ہو ہمیشہ کے لیے تباہی ہوگی جس کا خاتمہ کفر پر ہوا و قد کافروب ہی بن قبل اور بے شک اس سے پہلے انہوں نے اس چیز کا انکار کیا اب مرنے کے بعد عذاب دیکھ کر وہ اس کا اقرار کر رہے ہیں وہ یقون اب القیبی مم مکان بعید اور وہ بغیر دیکھے دور کی جگہ سے حق کو جھٹلاتے تھے پھینک دیتے تھے یعنی نہ تو انہوں نے حق پر غور کیا اور نہ اس کے قریب آئے دور ہی سے حق کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا وہ بَيْنَهُمْ بئی مَا وہ بئی نہ ان کے اور اس چیز کے درمیان جو وہ چاہتے ہیں یعنی نجات مرنے کے بعد عذاب دیکھ کر یہ چاہتے ہیں کہ انہیں نجات مل جائے تو ان کے اور نجات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی اب یہ نجات کو نہیں پا سکتے کماں فویلا بی اش یا جیسا کہ ان جیسے کافروں کے ساتھ اس سے پہلے معاملہ کیا گیا ان نہم قانو فی شک مریب بے شک وہ دھوکے میں ڈالنے والے شک میں مبتلا تھے وہ قرآن اور حدیث پر ایمان نہ لاتے اور ساری زندگی شک میں گزر گئی مرنے کے بعد ان کے لیے تباہی ہے سورہ صبا مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ اس کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے